سر ال کریم تصوف کے سلاسل میں اہم اور مہم کام جو ہے وہ اپنے آپ کو رزائل سے پاک کرنا ہے رضائل جو ہے ہونا باطنی اندر کی خرابیوں کو کہتے ہیں جو کہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہو جاتی ہیں اور یہ منفی چیز کی یہ تاثیر ہے کہ وہ خود بخود روحیدگی کر لیتی ہے جسے آپ گروس کہتے ہیں خود بخود روہیدگی کر لیتی ہے ہماری یونیورسٹی کے مغرب کی طرف یونیورسٹی کی ایک زمین ہے تو اس سارے جارے پر نہیں دی گئی اس بغیر کسی محنت کے اتنی جاڑیاں پیدا ہوئی ہوئی ہیں کہ اس میں آدمی تو کیا سانپ نہیں چل سکتا بالکل نہ کسی نے ہل چلایا ہے نہ کسی نے پانی دیا ہے نہ کسی نے تفام ڈالا ہے اس میں آدمی تو چھوڑے سانپ نہیں چل سکتا ہے اتنی جلدی اس میں وہ روئیگی ہو گئی ہے ہمارے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزہ اس سے آگے قبرستان چارجوں میں کو جانا ہوتا ہے ہمیں ویسے بھی اس راستے سے گزرے آئے جائیں تو اس کو دیکھ کر مجھے عزت ہوتی ہے کہ دیکھیں نہ کسی نے فصل بوئی نہ کسی نے نہ کیا کام کیا اتنا جھاڑ جنکار پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی تھوک سے لے جائے وہ کہا نے لکھا ہے کہ جس آدمی کی اگر زمین تھی اور اس سے وہ بیس من گندم دراز کر کے نکال سکتا تھا اور اس کی سستی کو جیسے پندرہ من پیدا ہوئی ہے تو پانچ من کا یہ خدا تعلی کے ہاں مجرم ہوا ہے یا تو زمین کو خدا باد کرتا یا کسی دوسرے مسلمان بھائی کو دیتا کہ اس کو آباد کر کے اس سے غلہ پیدا کرتا اور اپنے اور دوسرے انسانوں کے لیے مویشی پرندوں کے فائدے کے لیے وہ استعمال ہوتا تو سنولا صاحب آرڈ آبجیکشن ہو گیا نا آہ. اس کا بلا کہ حضور جواب دینا ہوگا صلی اللہ کی شان ایک ایک بالش جگہ کا ایک ایک, ایک زمین ڈاکٹر سیاض صاحب آؤ گا نا ایسی جائیداد ایسی تو نہیں ہے یہ تو اللہ تو تعالیٰ کی جائیداد ہے جو اللہ تبارک صلہ نے ہمیں عارضی طور پر الرٹ کی ہوئی ہے اس کے ایک, ایک بالش کو ایک ایک انش کو ایک ایک چیز کو بدل بال کوٹ گم ہوا تھا تمہیں فاروقہ اللہ تو اس کے پیچھے سے پریشان پھر رہے تھے یہ واقعہ ہے نا یہ بیدر بالک گم ہو گیا تو آدھا یہ تھی کہ رضائل جو ہیں وہ خود بخود روہیدگی کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی لادہ محنت کوشش کی ضرورت نہیں ہے اہل کفر اہل باطل کو اس بات کا پتہ ہے کہ جتنے رضائل عام ہوں گے اتنا کفر عام ہوگا اتنا جو ہے تو ترقی اور برتری اور بڑوتری وہ کفار کو حاصل ہوگی جتنا فسق کو فجور عام ہوگا جتنی بدکاری عام ہوگی جتنی فاشی عام ہوگی اور جتنی برائی آم ہوگی اتنی کفر والوں کی ترقی ہوگی اور وہ رہیں گے اور غالب رہیں گے اور جتنا تکو آم ہوگا جتنی حیا ہوگی جتنا دین آم ہوگا جتنی خیر عام ہوگی جتنی صفات اسنا پھیلیں گی جتنا رضائل ختم ہوں گے اور ہی ہے کہ کو ترقی ہوگی ان کا کاروبار ہوگا ان کی زراعتیں اچھی ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ برف جیسی فرمائے گا ملے گا زمین پر غلبہ ان کا ہوگا ساری کی ساری چیزیں دنیا کین کی ان کی سی گی پنجاب کے تاجر جو تھے وہ کہتے تھے کہ میلے اور اے اور, اور یہ چیزیں بہت اچھی اور سارا ان کا ساتھ دے رہے تھے کیوں یہ اسلم سے ان کا کاروبار چل رہا تھا है? جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے زیادہ کاروبار تمہارا اب پرائیوٹ کے استعمال سے چل رہا ہے بیس لاکھ آدمی آگے سے جاتے ہیں تو بیس لاکھ آدمیوں نے تین دن میں دو سو روپئے کا کھانا کھانا ہوتا ہے فی آدمی है? اور اس میں سے فی آدمی سو, سو روپے سے لے کر دس ہزار تک اس نے خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے تو اس سارے کو اوسط اگر آپ نکالیں ایک ہزار فی آدمی تو بیس لاکھ روپئے ایک ہزار کتنا ہو گیا دو کروڑ نہیں ہے دو ارب یہ تو کیلکولیٹر والے نے جواب دیا ہے ہم پاڑے والے تو ایسے جب ایسے میں دیکھتے ہیں تو فوراً آپ کے کیلکولیٹر سے پہلے فیصلہ کرتے ہیں دو ارب روپے کی مارکیٹ ہے جہاں دو ارب کا کاروبار ہوا تو اس کا کم از کم دس فیصد آپ جو ہے تو فائدہ لگائیں بیس کروڑ روپے کا تین دن میں ارننگ ہوتی ہے تو آپ جو ہے تو پنجابی کاروباری جو ہے وہ خوف ہے کہ وہ کہے کہ یہ ٹھیک رہیے ہے پٹرول پمپ والے لگا ہے وہ اس کے لیے دو دوڑ رہے ہوتے ہیں دعا میں شامل ہونے کے لیے آج کیونکہ بیس لاکھ آدمیوں کو وہاں پہنچانے کے لیے کتنی گاڑیاں لگی پچاس آدمی ایک بس اٹھاتی ہے اور چار آدمی پانچ آدمی ایک موٹر اٹھاتی ہے اور باقی شادیوں کو بلاؤ تو کتنی ہو گئی کتنی گاڑیاں بنیں گی بیس لاکھ پسند پچاس روپئے تقسیم کرو جی چالیس ہزار گاڑیاں جی؟ اور ایک گاڑی کو جو ہے تو ڈالو جی دور اور قریب کے حساب کو کر کے اوسط نکالو چلو جی اے گاڑی میں ڈالیں آپ چالیس لیٹر تیل تو کتنا تیل لگا اس پر یہ سارا جو ہے تو یہ لاہور میں اور پنجاب نے تیل بیٹھا <تصفح> تو عرض میں یہ کر رہا تھا آپ کی معیشت سے میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں آپ کی شماشی محش، محش، بنیادوں پر کہ ایک عمل نے کتنی کتنی معاشی بڑھوتری اور ترقی جسے آپ لوگ کہتے ہیں اس نے کہا اکنامیکل سپورٹ ایک صوبے کو دی دیت یہ تھی کہ یہ اصلاح نفس میں اس بات کو لکھا بھی ہے چونکہ بات کو لکھ لینے سے بھی وہ کتاب میں بند ہو جاتی ہے اور بول لینے سے بھی ہوا میں آ کر اڑ جاتی ہے اور بار بات تذکرہ کرنے سے اندر بیٹھتی ہے اور پھر عمل کی توفیق ہوتی ہے اور انسان عمل کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو اس لیے بار بار اس کو بولتے ہیں پہلی بات تو رضائل کے فنا کرنے کی کوشش ہوتی ہے تصوف میں پہلی بات رزائل کے فنا کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کے باطن سے کیبل اثر لالچ کی نہ ریا یہ ٹوٹ پھوٹ کر اس کا خاتمہ ہو جائے اور اس کی جگہ پر بے حیائی ہے تو اس کی جگہ پر حیا ہے تو اس کی جگہ پر اخلاص کیبل ہے تو اس کی جگہ پر توازو حسد ہے تو اس کی جگہ اس کی جگہ پر خیرخائی فیصلہ ہر رضیلے کے مقابلے میں ایک فضیلت ہے سارے رزائل کے مقابلے میں فضائل ہیں رزائل کا ٹوٹنا اور فنا ہونا اور فضائل کا اندر آنا اور حاصل ہونا یہ جی عام مشق ہے تو رزائل کا ٹوٹنا اور ختم ہونا اسی کو, اسی کو کہتے ہیں فنا اور فضائل کا حاصل ہونا اسی کو کہتے ہیں بقا تو فنا بقا کا لہذ استعمال ہوئے ہوئے نا؟ عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ فنا آدمی کا ختم ہو جانا اوشو آس کا ختم ہو جانا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ حج میں تھے یہ ان کے ساتھ ہماری کے بولی صاحب بھی تھے تو کہہ رہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا ساس کا ٹھڑا ہوا ہوا تھا منہ سے اس کے ٹپک رہی تھی تو, وہ کہتا شدہ شدہ تو کہتے تھا سیدھا سیدھا بزرگ نے تو انتہا واقع تعلیم احمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اوشو آس کا اڑ جانا بزرگی دی ہوتی ہے اوشو آس کا بڑھ جانا بزرگی ہوتی یہ ذکر اذکار جو ہے یہ اور نہیں ہے اورش بڑھانے کے لیے ہمارے کچھ عرب حضرات ہیں یہاں پاکستانی شہری ہو گئے ہیں آپ تو ان کو دعوت دینے کے لیے میں نے اس میں رزادی رسالے میں انگریزی میں ایک مضمون لکھا تصورف کے بارے میں کیوں کہ انہوں نے ہمارے مریض کی خدمت کی تھی ہمارا خیال ہوا کہ انہوں نے احسان کی ہم پر احسان کریں اور سب سے بڑا احسان جو جی ہے وہ تو روحانیت کی دولت ہے دن کی دولت ہے جو کسی کو ملے تو اس میں ہمارے رسالے کے آخری صفحہ پر ہوتا ہے اسلائی ترتیج ہماری پہلا درجہ دوسرا درجہ تیسرا درجہ تو آخر میں اس کو ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے ایک بیان ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سلسلے کی کتابیں اور باقی ترتیبیں تو آدمی خود بخود کر سکتا ہے ذکر اذکار کار کو سیکھنے کے لیے اجازت اور بالمشافہ یعنی آمنے سامنے آ کر اس ترتیب کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے خود سے کرنے میں بعض اوقات نقصانات پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہمارے اس ادارے والے لوگ جو ہیں انہوں نے زیادہ جماعت اسلامی کا لٹریچر پڑھا ہوا ہے تو ایک ڈاکٹر صاحب نے اس پر اعتراض کیا کہ ذکر اذکار کے لیے کہتا ہے کہ اجازت ہونی چاہیے انہوں نے ذکر اذکار پر پابندی لگائی ہوئی ہے جدید جدید سیاست میں کہتے ہیں سنشن لگائے ہوئے ہیں کہ وہاں جی پابندی اپنی زراداری قائم کی ہوئی ہے کہ ہم سے اجازت لے کر کرو گے اس میں کسی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے تو انہوں نے وہ بات ہمارے ایک پرانے ڈاکٹر صاحب سے اسماعیل محمودی صاحبوں کو کہی تو انہوں نے مجھ سے کہی وہ بات تو انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ ہم نے جراداری قائم نہیں کی ہوئی ہے کہ ہماری جگہ سزے کا اذکار کرے گا اور خود بخود نہیں کرے گا یہ ایک طرح کا تصور کے اذکار ایک طرح کا معالجہ ہے, علاج ہے علاج معالجے میں آدمی کی شخصیت آدمی کی صحت اور آدمی کے حالات اور دوائی کے اثرات اور دوائی کی خوراک اور ڈوز اور اس کی ترسیب اختیار کرنا اس کے نتیجے میں جو ہے تو آدمی کا تجربہ ہوتا ہے تاکہ اس کے کو کوئی نقصانات خطرات نہ آئیں اور آدمی اس کو صحیح علاج سے ہو کر صحت پالے تو ایک تجربہ ہوتا ہے اس لیے اس سے گزارنا ہوتا ہے آدمی تو ہم نے ذراداری کائم نہیں کی ہوئی ہے ڈاکٹر فہیم صاحب یہاں خیبر اسپتال میں ہوتے تھے تو انہوں نے وہ بارہ بیاض کیا کرتے تھے ان کے ساتھ دور برف برخود تھے ہمارے اسلسلے میں بیٹھ تھے ان کا خیال ہوا کہ ہم بھی کریں تو انہوں نے ساتھ شروع کیا ایک کو میدے کی تکلیف ہو گئی ایک کے سر میں درد ہو گیا تو انہوں نے پوچھا کہ اسی, و... اسی لیے تو وہ اجازت کا کھا کرتے ہیں کہ ان کی استدار نہیں تھی اتنی تو انہوں نے خود بخود شروع کر دیا دی پہلاوان والا کیسے سکھایا کرتے سال میں ایک ناجلہ صاحب یاد ہے آپ کو پہلوان والے دو کیسے ہیں نا دونوں یاد ہے کہ ایک بھول گئے تارا صاحب کو دونوں یاد ہیں تارا صاحب دونوں یاد ہیں خیر دوسرا پہلوانہ لگے ساتھ رہی تھی کہ پہلے جو ہے تو اس ہے کہ بو کے وزن اٹھانے کا مقابلہ ہو رہا تھا تو کسی نے دو من کسی نے چار من پہلوانوں نے اٹھایا اٹھایا ایک پہلوان آیا اس نے ایک بیل اٹھایا ایسے اٹھایا وہ سامنے مجمع کے پھیلا کر رکھا ستا. کہ بائے نے اس کو کوئی پہلوان اٹھائے نہ خیر مقابلہ اس نے جیتا باقی لوگ سے چلے گئے پہلوانوں نے آ کر اس سے پوچھا کہ اس کو آپ نے اٹھایا کیسے ہے کہ وزن تو ہم بھی اٹھاتے ہیں دو من چار من آٹھ من دس من اٹھاتے ہیں لیکن بیل کو اٹھانا کیسے ہوا ہے یہ تو آدمی سوچ نہیں سکتا اس جگہ میں نے ایک دن میں نہیں اٹھایا یہ چھوٹا بچہ میں نے خریدا ہے پھر روزانہ اس کو میں اٹھانے کی مشق کرتا رہا ہوں تو اس کا وزن بڑا ہے اور ہماری مشق بڑی ہے جو ساتھ اس کی عادت مان لی ہے کوئی کو پتا ہے کہ فلاح وقت جب آدمی نے میرے قریب آنا ہے تو قریب آتے ہی اس نے مجھے کوئی چھیڑنا نہیں ہے تنگ نہیں کرنا ہے اس سے مجھے جو ہے تو بس اس کے پیار اس سوچتے مجھے پکڑنا اٹھانا ہے چھوڑ دینا بس اتنا ہی کام ہے اس کا اس کے بدلے میں گھاس چارا دے رہا ہے مجھے مدسر صاحب آج گائے کو پانی دینے کے لیے آتا ہے نا وہ ادھر سے ہی آواز ادھر سے داخلہ ہوتا ہے ہو وہ آواز دینے تھی تو وہ ایک, ایک دن جو ہے تو اس کی مدرسہ کی جگہ ابراہیم آیا یہ نہیں تھا تو وہ جو قریب سے شلاگت لگائیے وہ شلاگ لگائی گائے تو میں نے کہا کہ آپ کے باطن میں آپ کے قلب میں خوف ہے اس کی طرف سے اور جانور جو ہیں یہ باطنی آلات کو بہت جلدی پاتے ہیں مسئلہ صرف جانوروں کا کشم ہوتا رہا. <تصفح> وہ آپ کا, کا باتن کا حال اس پر منتقل ہو گیا تو اس کی وہ باغ رہی تھی تو آپ درد بھائی یہ بہت وہ ہے آ, کیا کہتے شریف ہے بارتدی آدمی کو آپ کے سرے سے خوف کو نکالیں اور آپ اس کی طرف جائیں تو پھر آپ کا جو باطن میں ہے وہ اس پر منتقل ہو گا تو جو آپ کی بادن میں وہ اگلی چیز انسان ہی محسوس کرتا ہے اور اب اپنا جانور ہر چیز محسوس کرتی ہے اس کو اس کے حال کو محسوس کرتی ہے کیا بات تھی جی مضمون کیا تھا جی جی ہاں پناؤ بکاؤ ڈاکٹر سیار صاحب کا دوست سے سمجھ رہا تھا کہ جس آدمی گوش و باز ختم ہو گئے فنا اس کو ہو گئی ہے تو فنا جو ہے اوش آواز کے ختم ہونے سے نہیں ہوتی اوش آواز کے بڑھنے سے ہوتی ہے رحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر اذکار جو ہے یہ اوش بڑھانے کے لیے نہیں ہے اورش بڑھانے کے لیے ہیں اور صحیح ترتیب سے کیا جائے تو اب فضلی ڈالا تربیت جو ہے روحانی تربیت کے سلاثل میں یہ تو آدمی کو دنیا آخرت کے لحاظ سے بالکل ایسا درست کرتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اے تربیت کرتی ہے ایسا درست سو فیصد ہم تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں ہمارے زمانے میں روپے میں سو لانے پرانا یہ سو آنے صحیح ایسے سو لا لے صحیح وہ تربیت ہوتی ہے کہ اس آدمی کو آپ دکان پر کاروبار میں اور اس کو ملازمت میں جس جگہ پر بھی اس کو بٹھائیں جس جگہ پر بھی اس کو چلائیں وہ اپنے لیے دوسروں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے خیر ہی خیر عام ہوتی ہے کیونکہ شر اور فساد اور پریشانی جو ہے یہ اس جگہ پیدا ہوتی ہے جہاں وہ انسان بیٹھے ہوئے ہوں جن کے باطن میں رضائل ہوں جن کے باطن میں رضائل ہیں ان سے یہ بات پیدا ہوتی ہے گھروں میں یہ ساس بہو کے جھگڑوں میں یعنی خاون بیوی کے جھگڑوں میں اور یہ سب جگہ جیت و رزائل کام کر رہے ہوتے ہیں اور شیطان یہ و رزائل کے ہاتھوں اپنا کام چلاتا ہے چاہیے رزائل کا دور ہونا فضائل کا اصل ہونا اور ایک بات یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کا دھیان حاصل ہو اور حاضر ہو ہمارا عقیدہ تو اللہ تعالیٰ کو مان کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو کرے ہیں عقیدہ ہمارا ہے لیکن اللہ تعالیٰ حضر ناظر ہے ہمارے ساتھ ہے موجود ہے کس بات کو حاصل کرنا ہوتا ہے یہ اذکار کے کی ترتیب کو اختیار کر کے اس کے گزرنے کے بعد پھر آدمی کو یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کو دھیان لائی اس پر چھا جائے اور اس کے ساتھ ہر وقت موجود ہو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لکھتے لکھاتے بولتے تولتے آتے جاتے ہر جگہ پر جہاں پر بھی آدمی ہو آدمی کو احساس ہو رہا ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ موجود ہے حاضر ہے مجھے دیکھ رہا ہے باتوں میں میری باتیں سن رہا ہے دو باتیں اور کون سی ہیں تاریخ کی پابندی. اللہ تبارک و تعالیٰ خوراک نظر سے نہیں دیکھتا اس آدمی کو جس کی ظاہری شریر کی پابندی نہ ہو ظاہری شریعت کی پابندی جو ہے یہ اہم امور میں سے ہے ہمارے میڈیکل کے طلباء جو وائبے کے لیے جاتے ہیں نا تو یہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے ہیں ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے تو لڑکے ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ اس کا پسندیدہ رنگ جو ہے یہ نیلا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ ہے تو لہذا نیلے کپڑے پہن کر جایا کرو میں کسی کالج میں جاتا ہوں نا تو وائی وے کے لیے جب لوگ آتے ہیں لڑکے آتے ہیں تو ایسا مسافر نظر آ رہا ہوگا بچارہ برا اس کا حال مسافر ٹوٹا پھوٹا ہوا نظر آ رہا ہے اور دوسرے دوسرے مضمون کے لیے اسی کو جا کر دیکھو ایسا اسٹوڈینٹ بوٹے ٹائل لگائے ہوئے ہوتا ہے کیا تسکرا کیا ہوا ہوتا ہے جتنے مسکین شکل میں جاؤ گے نا اتنا تھوڑا تو دوبارہ بنتا جائے گا تو اسی کو دوسری طرف جا کر دیکھو نا تو وہ ہوتا ہے کھایا وہ ہوتا ہے دادا سے خبر دیکھنا وہ لڑکی ایک دوسرے وہ کہا کرتی کہ اپنا بکاب صبح مجھے دینا تو کہتے کیا بات چاجی سے روانہ ہے تو اسے پردہ کرنے دے کہ اس طرح بےخاب کرائی ہوتی ہے تو یہ آدمی اس بات کو معلوم کرتا ہے کہ جس سے میں نے کچھ حاصل کرنا ہے اس کی چاہت اور پسند پسند کیا ہے وہ پیاز والا واقع یاد ہے کوئی تارے صاحب نہیں یاد ہے کس کو یاد ہے آیا اصرف صاحب اصل صاحب تو بڑھا ہو گیا لیکن پیاز والا واقع اس کو بھی یاد ہے سبحان اللہ, اللہ. پیاز والا واقعہ ایسا ہے کہ ایک بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جو مجھے سو لڑکیوں میں کھڑا ہوا پہچانے گا کہ میں سو لڑکیوں میں کتنے درمیان میں کھڑی ہوں گی اور مجھے اس سے پہچانا تو میں اس سے شادی کروں گی اب نہ اس نے یہ کہا کوئی وزیر ہو نہ یہ کہا جرنیل ہو نہ یہ کہا تمین کے مالک ہو ماشاءاللہ سب کو خوشی ہو گئی کہ تو ہمارا بھی بیچ میں چانس نمبر آ سکتا ہے تو ماشاء اللہ آپ سارے جی اپنی مچھروں کو وہ کرتے ہوئے تیاری کر رہے ہیں تو ہر ایک آدمی یہ کوشش کر رہا ہے معلومات کر رہا ہے کہ یہ اس کے خط و خال آخیں کیسی ہیں اس کے اور شکل کیسی ہے قد کتنا ہے معلومات کر کر کے معلومات کر رہے ہیں اس کے اندر تاکہ زیادہ زیادہ اس کے بارے میں پہچان اور مارفت حاصل ہو موقع آئے تو اس کو ہم پہچان سکیں ہر ایک نے اپنا اب لوگ, اب لوگ آ کر ہوم ورک کیا ہر ایک نے تیاری کی خوب تیاری کی تو ان میں سے ایک جو تھا اس نے کہا کہ یہ وہ کس چیز کو پسند کرتی ہے کس کو نا پسند کرتی ہے اس کے خاص خدمت کرنے والی جو تھی ان کے راب رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ شہزادی یہ کس چیز کو پسند کرتی ہے کس کو ناپسند کرتی ہے تو بڑی بوڑھی کوئی اس کی جو خدمت والی تھی اس نے بتایا کہ اس کو پی پیاز کو بہت ناپسند کرتی ہے یہ پیاز والا واقعہ تھا نا ایس صاحب کو یاد ہے نا پروفیسر صاحب نوجوان آدمی شادی میں نہیں ہوئے پیاز و لوا بھی یاد ہی ہے اب جو پیاز و اس تو یاد نہیں کہ اس کی کیا شادی ہوگی تو خیر جاتے گئے لوگ اس کو پہچاننے کے لیے بس جاتے گئے فیل ہوتے گئے جاتے گئے فیل ہوتے گئے جی سر گئے کہ یا تو اس کو جو ہے تو پہچان پہچان اس کو جو ہے تو پہچان کر شادی کرنی ہے یا تو اپنے سر کی قربانی دینی ہے تو یہ جب آدمی داخل ہوا نا تو اس نے پیار سے پکڑا ہوا تھا اس نے پیار ایسے کیا اور ان پر نگار ڈالی تو ایک لڑکی جو اس کی باتیں پر بل آئے ایسے ناگواری کے علامت اور بل آئے اس نے کہا یہ بس تو اس کو جیت لیا جی حاصل کر لیا پسند نہ پسند اور چاہت نہ چاہت کو معلوم کیا تو مضمون کیا تھا بات کیا تھی ہاں ظاہری اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نگاہ سے نہیں رکھتا اس کو ظاہر شریر کی پاسداری اور لحاظ نہیں کرتا ہے اور اس میں سب سے عام اور مہم بات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا علیکم سنتی حسنت خلفائے راشد المحدین ابدوحا بن نواجز تمہارے لیے ضروری ہے سنت بیری اور سنت میری خلفاء راشدین کی جو کہ امام ہیں ہدایت کے اور اس کو دانتوں کی مضبوطی سے پکڑو آدو ہاتھ این اور داد سے ہے کیم سید اچھا جی آدو ہاتھ بل نواز اس کو اس کو دانتوں کی مضبوطی سے پکڑو اشراؤ بشراہ ہیں دس صاحب اکرام جن کو دنیا میں جنگل کی بشارت ملی ہوئی ہے تو ان کا واقعہ ہے مدینہ موری بھی مسجد ہیں مسجد کے مسجد قبلطین جو ہے یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں جب بیت المقدس اور قبلہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اس میں نماز پڑھ رہے تھے اور بیت المقدس کی طرف منہ تھا اور دوران نماز پڑھی نازل ہوئی اور قدم رات کل وہ جگہ فیس سم آئے فل کا کب لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا کر دیکھنا اس کو اللہ تبارک کا لحاظ فرماتے ہوئے آپ کی پسند اور چاہت جو تھی کہ بیت اللہ شریف قبلہ ہو جائے تو لہذا آپ کے لیے وہ قبلہ مقرر کر دیا ہے اور لہذا آپ کو وہ قبلہ دے دیا ہم نے جو آپ کی چاہت اور آپ کی پسند تھی دوا میں ہی ہے پلن پاک میں تنتردا اور ایک جو ہے تو بلا سو پیتی کا رب کا پتہ دا دع کی تفسیر میں آ, آ, ایک ہی ہے اور ایک جو خلت والی آئے کون سی ہے ڈاکٹر سیار صاحب متحد اللہ ابراہیم خلیلہ سے پہلے کیا ہے کیا جی کہا جی ہاں وہ پہلے سے پڑھو سے پہلے بھی مینو مشقین ہاں جی ابراہیم علیہ السلام کے وہ کتنے کتنے قربانیاں ہیں یہ تو جن کو کہا ہے وضف اللہ ابراہیم ارب المات ماتم ماحن کالی جاغ اللہ ماما کالا مین ضروری تھی کالمین وائ جنرل بحیۃ مصعبۃ مسلّ اسی کا آخر پر ہے مطلد اللہ ابرحیم خلیل اچھا بہرحال یہ اس کی بنیاد یہی ہے کہ وضبی وضب اللہ ابراہیم رب، کل کلمات ہیں وہ کلمات کیا کیا باتیں تھیں کہ جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تھا بارہ تعالیٰ نے چند باتوں میں تو کتنی قربانیاں تھیں جیون سے لی گئی ہجرت ہے آگادی ذرا میں بال بچوں کو چھوڑنا ہے اور اس میں آگ میں ڈالا جانا بیٹے کو ذبح کرنا ہاں جی تو سب سے سب کے بعد بعد میں پھر اللہ تبار نے سنیا کہ و تخل اللہ ابراہیم پھر چن لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خاص دوست کے طور پر اور خلیج دوست کو کہتے ہیں کہ جو سب کو چھوڑ چھاڑ کر سب پر ایک کو ترجیح دے کر اسی کا ہو جائے اور اس سے بڑھ کر کسی کے لیے اس کی چاہت نہ رہے اس کو کہتے ہیں خلیل حاجرہ اسلام کو اس وجہ اسلام کو چھوڑ کر گئے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد اس بات کی اجازت ہوئی کہ اب جا کر اس کو مل کر آئے ملنے کے لیے آئے ان پر سواروں کو ملنے کے لیے آئے اور جب پہنچے حاضر اسلام سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ اونٹ سے اترے تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ سے اترنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ بتائیں یہ جس بات کی قربانی ہے عورت کی بھی اور مرد کی بھی ہم اور آپ یہ مقرر نہیں کی ہوئی ہے ویسے بغیر پوچھے اسلم صاحب اس طرح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا یہ اللہ تبارک علن دیا کو بھی اسمت دی ہوئی ہوتی ہے اور ان کی عورتوں کو بھی اللہ تبارک علام ضبط صبر زبط نتا فرمایا ہوتا ہے کہا کہ اترنے کی اجازت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اچھا اگر اترنے کی اجازت نہیں ہے تو اگر آپ کہیں تو اونٹ پر بیٹھے بیٹھے اب آپ کے پاؤں دھو لے ایسائش کی جائے سبحان. تو ان پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے پاؤں ان کے دھوئے تو لڑائی مر بہو نکل بات پوتم بہن پھر انہوں نے اس کو پورا پرمل کر کے دکھا دیا کالن جائے لوکل اندازہ سے امامات آس. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اعزاز دے دی دیا فرمایا کہ ہم آپ کو عالم انسانیت کا امام بنا رہے ہیں تو یہ مقام خلت ہے اور خلو سے بڑھ کر اگلا مقام ہے جو کے مقام ہے مابوبیت کا کہ عالم انسانیت میں سب سے پر ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے اوبر کا درجہ اللہ تبارک تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے لہذا ان کے بارے میں تو گاوت خص اللہ ابراہیم خلیلا اللہ تبارس نے چن لیا خاص کر کربراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے بطور دوست کے اور اس سے بڑھ کر جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سو بھائی کا رب کا فتر پا اتنا کا فرمائے گا اللہ تبارک آپ کو کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو راضی کر دے کہ ساری عالم انسانیت انسانیتوں ہماری رضا پہ ڈھونڈتے ہیں اور ہماری رضا پہ کو کوشا ہے لیکن آپ کے لیے ہم اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو ہم ری کرتے اور ایسی آئے کہا تکل کپ سما فلن کلتن تب کا کل ڈاکمیر صاحب تلاوت کر رہا تھا اونے کو ادا ہی نہیں کر رہا تھا تجویز میں اونا ادا کرنا ہے کسان کو کتنا زیادہ سروس کیوں نہ پڑ رہا تجوید کے اصولوں پورے کر رہا ہو تو آدمی کو کوئی لطف نہیں آتا ہے ہوایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا آپ کا آسمان کی طرف شعر مبارک کو اٹھا کر دیکھنا اس بات کی چاہت میں اس طلب میں بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ شریف قبلہ ہو جائے تو لہذا آپ کی آپ کی چات اور خوشی والی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا فرمایا اور آپ کے لیے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر فرمایا تو جماعت نازل ہوئی آپ نے بیت المقدس سے اپنے شہر مبارک جو ہے وہ پھیرا بیت اللہ شریف کی طرف تو اس سے جو تو امام جو ہے تو اس پھیرنے سے امام پیچھے ہو گیا اور سفید آگے آ اور سب سے آگے عورتوں کی سفید آ گئی تو اس میں دماغ کے اندر بھی مسئلہ ہے کہ آدمی پیروں کو زمین سے اٹھائے بغیر زمین پر گھسیٹتے ہوئے اب جگہ کو بدل سکتا ہے دس آبکرام رضوان اللہ علیہ اج مہینے تھے کہ جن کا قلبی تعلق اور مناسبت آپ کے ساتھ ایسی تھی کہ پر فوراً یہ بات منعقد ہو گئی کہ آزاد کے بیان میں کہا تھا کہ اب شی آئینہ صاف ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے کلی لگ کر چمک جاتا ہے تو اس کے سامنے جو چیز کو جس چیز کو لائے اس کو فوراً آپ کو دکھا دیتا ہے کہ وہ یہ ہے تو کل جب روشن ہو جاتا ہے رزائل سے پاک ہو جاتا ہے رزائل سے متصف ہو جاتا ہے تو اس روشنی کے بعد اس میں فوراً انعقاد کرنے کی صلاحیت ہو جاتی ہے بس فوراً پر یہ بات منتقل ہوئی اور وہ انہوں نے بھی اپنا رخ پھیلا ٹرین کے بارے میں بشارت آئی کی دنیا میں جنتی ہیں کیونکہ ان کو مناسبت سلو ہوئی ہے کہ اب ان کو فوراً حضور صلی اللہ علیہ قلع مبارک پر وارد ہونے والی بات فوراً ان پر منتقل ہوتی ہے باقی لوگوں کو دادا نہ ہو سکا کہ کیا بات ہو گئی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو و بشراہ کو کمال اتباع کمال اعتبار کمال مناسبت جو ہے مناسبت پر یہ بات حاصل ہوئی ہوئی ہے تو اس میں خاص طور سے کوشش کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتب میں دنیا جان کے خزانوں پر لات مارتے ہوئے اس اعتبا کو لینے ہاں جی ظاہر شریر بڑے آبادی پورا اترتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتباہ میں رنگتا ہے تو پھر اس کو رحمت اللہ ملتی ہے یہ جو فرمایا گیا کل کم تم تو حب اللہ فتح بہنی یو حبیب کم اللہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے اللہ تب ہنگام ہے اللہ سے محبت ہے تو اس کے ثبوت کے طور پر یہ آپ کا اتباہ کریں فت ان سے کہو کہ میرا اتباہ کرو جب اس بات کو حاصل کر لو گے تو یو حبیب اللہ پھر تم تو اب تو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ تبار تعالیٰ, تعالیٰ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں گے جو حبیب کو اللہ, اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ تم سے محبت کریں گے تو اتنا بڑا اعزاز اصل ہوگا کہ آپ محبوب بنیں گے آپ بجائے محب کے محبوب بنیں گے آپ سے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ محبت کریں گے مال حاصل ہوتے ہیں مجاہدے سے کوشش سے پابندی مجاہدہ کوشش کسی آدمی کو تعلق اللہ کا نہیں ملا مگر یہ کہ اس میں کوشش کی پابندی کی مجاہدہ کیا تب حاصل ہوئے بغیر مجھے کے بغیر کوشش کے کشید حاصل کرنے کے ہم چاہ کریں تو وہ ایسے ہی ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے کہ نفس کی غلط خواہش کو گچلنا ایسا کچھ زیادہ اکبر نہیں کہا گیا ایک بزرگ تھے ان کو چاہ ہوئی کہ کسی علاقے میں کوئی یاد ہو رہا تھا کہ جا کر اس میں لڑکر شہید ہو جائیں لیکن ہم جو باطر میں غور کیا تو یہ بات اس جگہ سے وارد اس طرف سے وارد ہو رہی تھی جہاں سے الکائے شیطانی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور آدمی کا باطن نوشن ہو تو الکائے شیتانی کس طرف سے آتا ہے القائے رحمانی کس طرف سے آتا ہے اس بات کا آدمی کو اندازہ ہوتا ہے ان کو بڑی عز ہوئی کہ یا اللہ یہ شادت کا جذبہ ہے لیکن آ رہا ہے الکائے شیطانی کی شکل میں آ رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے تو ان کو اندازہ ہوا کہ جو دن کا کام کر رہے تھے جتنا دن کو فائدہ ہو رہا تھا دن پھیل رہا تھا بلکہ وہ جو جہاد ہو رہا تھا اس میں جتنا ان کی وجہ سے آدمیوں کا پہنچنا اور جتنا اس کے لیے وسائل کا پہنچنا ہو رہا تھا تو شیطان کو چاہت ہوئی کہ اکیلا جا کر وہاں مر جائے تو ساری چیز کی بنیادی ختم ہو جائے گی تو یہ ہندورانی حجاب پورانی حجاب کے ذریعے سے اس کو پسا کر اس جگہ سے ہٹا دیے جائے یہ کہتے کہ زلمانی حجاب اندھیرے والے حجاب اگر پردے جو ہیں وہ دس ہزار ہیں تو دورانی دل، دل، حجاب ستر ہزار ہیں اور زلمانی حجاب میں آدمی کو گرفتار کر کے گرا دا یہ ہے تو اس, اس عوام کو کرتے اور خواص کو جو ہے شیطان وہ نورانی حجاب میں گرفتار کر کے اس میں ڈریف کر کے اس کو گرا دیتا ہے ان کو نظر ہوا کہ وہ جس مجھے نصب لگے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے جو ایک بات قائم ہے اس کو شیطان کرانا چاہتا ہے ختم کرنا اس بنیاد کا ختم کرنا چاہتا ہے لہذا اس کو اس وجہ سے یہ بات کائے شیطانی کی شکل میں آ رہی ہے تو مجھے ایسا نفس ہے یعنی یہ وہ جہاد کے رد کے طور پر میں اس بات کو نہیں کہتا ہوں کہ جہاد جس بس شروع اور نافذ ہو جاتا ہے وہ سب سے اہم ہو جاتا ہے اس کے غریبات باقی ساری چیزوں کو موقوف کر کے اس میں لگنا ہوتا ہے بلکہ یہاں کہ اس میں جو نفیر عام ہے نفیر عام اس کو کہتے ہیں کہ پھر مسلمانوں کا امیر اس بات کا اعلان کرے گا کہ اب دشمن دشمن کی یلغار ایسے ہو گئی کہ فوج اور نوجوانان جو سب گئے تھے اب اس کو روک نہیں سکتے ہیں تہذا نفیر عام ہے اس نفیر عام کا جب اعلان ہو گیا تو اس میں پردہ دار عورت خامند کی اجازت کے بغیر بھی جائے گی اور اس کو شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے یہ صاحب ہی مسئلہ ہے نفیل عام کا نفیر عام میں عورت خامند کے اور پھر بیٹی باپ کی اجازت کے بغیر جائے گی کیونکہ کہ اب اگلا قدم ایسا آنے والا ایک خزانہ خاصہ اسلامی سرحد ٹوٹ گئی اور کہاں اندر داخل ہو گیا تو پھر جس عزت حاق کو بچانے کے لیے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے وہ باقی نہیں رہے گی تو اس لیے اس کو اس سے پہلے اس بات کو کرنا ہوتا ہے تو اتنی ہمجید ہے شریعت کی جاموش اس اس ترتیب پر کہ افغانی جو تھے انہوں نے دعوت دی نہیں تھی اور کتاب کر رہے تھے تو جس آدمی اس بات کو بیان کیا میں نے کہا جی تو شریعت کی اتنی سمجھ نہیں تھی اس آدمی کو کہ جب کانپر جلگار کر کے آ جائے تو پھر اس کے آگے تقریریں کرنی نہیں ہوتی ہیں اس کے واقعے پر کھڑا ہونا ہوتا ہے روکنے کے لیے اور برباد فیصل نہ ہوں تو اس کا خمیادہ پھر نسلیں بھگوتتی ہیں برباد فیصل نہ کیا جائے اور برباد کسی چیز کو روکا نہ جائے پیش نہ کی جائے نسلیں بھگوتتی ہیں اس کو مقصود مدار شریعت جو ہے وہ انسانوں کے نفس کی تربیت ہے تو اسے پاک سے پاک ہو کر فضائل سے متصف ہو سبحان اللہ جی اب کوئی بات آپ کچھ آپ نے کل کہا کہ بیاں سننا آدھا فائد ہے اور لنگر کا کھانا کھانا جو آدھا فائد ہے اس سے پہلے آپ نے کہا کہ سماج میں نے ہاتھ نہیں ملا ہے تو اس کا تو یہ ہاتھ ملانے کا جی. اس کا پھر کون سا حصہ ہوا وہ جو ففٹی ویلر چلے گئے ففٹی ویلر تو ہاتھ ملانے والا کہ پچاس پچاس تو پچاس بیاں سننے میں تھے پچاس کھانے کھانے میں تھے اور آپ نے ایک آدمی کہا کہ آپ نے ہاتھ نہیں ملایا تو آپ کو جو ہے تو وہ آپ باقیوں کو کرو آئیں سن اس دن ہماری اس کی مجلس ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ کچھ آدمی فوجیوں کی طرح بال بنائے ہوئے آ کر بیان میں بیٹھ گئے ان کے ساتھ سرد صاحب کا بیٹا بھی تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کاغول کے کیڈیٹ تھے جو ان سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور بھی باہر ہیں تو انہوں نے ان کو بھیجا کہ آپ وہاں جا کر مجلس میں شامل ہوں اور بیان سنیں وہاں تو دہرا دل چاہ کہ اب یہ جائیں گے تو ان کو گاڑی میں بھیجیں گے انشاءاللہ تاکہ ان کا سفر جلدی سے ہو جائے اور یہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچیں پوری تو بیان سننے کے بعد وہ بہت جلدی کے مسافر کے لیے آگے نہیں آئے تو ان کے لیے ہم جو جس بات کی چانچ کی تھی اسے ہی رہ گئے بےچارے تو انہوں نے چاہا کہ آدھے گھنٹے ہم پہنچ جائیں ہم ان کو دس منٹ میں پہنچانا چاہتے ہیں مسافر نہیں اور آباد بغیر پوچھے ہی گیا تھا بیٹھ اس لیے ہمارا خیال تھا اس کو جلدی ہے اس کو گاڑی میں بھیجیں گے وہ بغیر پوچھے چلا گیا تھا کس طرح جی نا رنوں کے لیے آپ وہ صاحب مجلس ذکر میں تھا اس کے لیے اب وہ سلسلے کا آدمی ہے کچھ نہ کچھ کام اس کے ذمے ہم لگایا کرتے ہیں اب خیال ہوتا کہ جاتے بھی اس کو کہیں گے وہ مسافا کیے بغیر چلا جاتا تھا جو ختم مقرر کرنی ہوتی تھی وہ رہ جاتے تھی اس کی میں نے کہا کہ آپ جو ہے پچیس فیصد جو ہے وہ نمبر آپ کے رہ جاتے ہیں کیونکہ آپ جاتے ہوئے نہیں کرتے امیل ہوتا ہے کہ کچھ بندہ جس کو کھیر کے نکل کے ذرا آتمگر میں کچھ اعتبار ہوگا اعتبار ہوگا بندہ نہیں بڑھ سکتا کیونکہ کافی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جگہ بنا کے آگے جانے کا نقصان کرتا جی آشا کہ یہ بغیر اجازت لیے آئے تھے یا گئے تھے ہاں ہاں خصوصی لوگوں کے لیے خاص ہے نا کہ خصوصی لوگوں کے لیے خاص ہے کہ وہ آتے وقت اپنی اطلاع دیں پہنچنے کی اور جاتے وقت جو ہے تو اجازت لے کر جائیں خاص طور پر جو سبری لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ انتظامیہ اموری متعلق ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہوتا ہے اور وہ باقی لوگ یہ جی ترباس آپ کوشش کریں اس بات کو حاصل کر سکتے ہیں حاصل کریں اور پھر مجبوری ہو رہی ہو جیسے کہ بزرگ بولتے رہے ہیں جی نام آپ کا کیا ہے ضرور جی؟ جی؟ جی؟ جی؟ صاحب جیسے کہہ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس لیے چیز کا آخر کرنے میں مشکلات آ رہی ہوں اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے آ رہی ہیں مشکل ہو جاتی ہے جیسے رات کو یہ تھا کہ کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں میں سے نکل اندر مشکل ہو جاتی ہے اللہ ہمارے عزر مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کے شیر لائے ہوئے تھے تو کوئی تین سو کا مجمع تھا اور سارے مجمے کا جذبہ ہوا کہ ہم مسافہ کریں ان سے مکہ مکرمہ کی فضا میں رہ کر وہاں قرآن عزیز پر آ کر وہاں دین کی محنت کر کے کرنے والی شخصیت اور آئے ہوئے تھے جو خصور مین کے رہنے والے جب آتے ہیں نا تو ان کے ساتھ تو برکات کا اور فیوز کا سمندر آتا ہے تو وہ شاید بھی ان کی کمزور تھی اور سارے مجمان سے مسافر کرنا چاہتا تھا خان بہادر صاحب میں اور کھڑے ہوئے سے پھیلا کر دونوں اور ہم نے راستہ بنایا اور لوگوں کو ترتیب بنا کر دی کہ ادھر سے آؤ اور ادھر سے نیٹ بس تین سو کے مجمے کو دس منٹ میں ہم نے پار کر دی سبحان اللہ صاحب کا مساپا کرانتی وہ بھی بڑے خوش ہوئے ماد بات اللہ <coughs> اور ایک ساتھی جو اس سلسلے کی جو بنائی ہے پہلا درجہ دوسرا درجہ تیسرا پہ درجہ پہلے درجے پر عمل شروع کریں ساری کتابوں کو پڑھنا اور ترسیب کو اختیار کرنا اطلاع دینا کہ پہلا درجہ مکمل ہو گیا ہے اب دوسرے درجے کے بارے میں کیا کروں گا پھر دوسرے کو شروع کرنا اس کی اطلاع دینا پھر تیسرے کو شروع کرنا اس کی اطلاع دینا ترسیب کو اختیار کریں <سؤال> <سؤال> ندی ساری پڑنی ہے تو ایک دو دن پڑتا ہے پھر دو دن کے بعد تین دن کے بعد ٹوٹنے کا یہی علاج ہے کہ پھر بال کریں گے نا یہ ٹوٹے گا بال ہوگا بال ہوگا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ مسلسل ہو جائیں گے جہاں سے کتاب جو شروع شروع سے شروع وہ تو ہمارے گاؤں میں ایک محمود استاد ہوتے تھے نا تو ان کی عمر کوئی چالیس سال سے اوپر پچاس سال ہو گئی تھی تو ان کی جو تھی کتاب تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ باقی طلباء کرتے تھے جب وہ مثلاً سو سو پر پہنچ گئے تو اس کے نشان اور نخا جو ہوتا تھے نا اس کو پھر بیس سوے پر لے آتے تھے اس <laughs> <laughs> <laughs> کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے پڑا تھا پھر اس سے کر دیتا تھا <laughs> اور ساری عمر اس کی جو ہے پڑھتے پڑھتے ہی گزری گاؤں میں کھانا بھی مل جاتا تھا اور مقصد میں حفاظت سے رہنا بھی تھا اور پڑھائی بھی ہو رہی تھی بس اور سب سے بڑی اس کی مصیبت مجھے مجھے نماز پڑھنے کے کوئی نہ کہے تو ایک دن کوئی, کوئی بھی نہیں تھا تو میں نے مجبوری اس کو نماز کے لئے کھڑا کیا تو سجدے میں جانے کے بعد آپ سمجھ نہیں آئی کہ باغی میں کیا کروں تو لوگ پڑھے رہے سجدے میں پڑھے رہے تو اس کے بعد اس سوچا کہ سجدے سے ہی بھاگنا پڑے گا تو اس کو خیال ہوا کہ پیچھے جو ہے تو عبدالرحمان میرا دوست بھی ہے وہ سجدے میں پڑا رات اس کو تو بہت تکلیف ہوگی توڑ کر جب وہ بھاگنے لگا تو اس نے الرحمان کو پیشے پیٹ پر لاڑ لگا چلا گیا تو ایسے ہی حال ہوگا جی محبوب استاد بلا حال ہو جائے گا تے تو تو سو یہ کتابیں تو سونے کی کار ہے آپ شروع سے شروع کریں اس کے بعد شروع کریں بار بار شروع کریں اس کی بار ختم نہیں ہوتی ہے کتابوں کے علاوہ تو کوئی لٹریچر پڑھنا چاہے اسلامی وہ پڑھ سکتے ہیں کی اس محسر ہوتا ہے کہ پوچھنا ہوتا ہے آدمی کو اپنی اسدات کے بتاؤ پوچھنا ہوتا ہے حال لٹریچر فائدہ نہیں دیا کرتا ماہرین کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ماہرین جب پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ کو پیراگراف کو پڑھتے ہیں اور اپنے نطائب پر غور کرتے ہیں کس لطیفے پر اثر آ رہا قرآن وزیز و کی تشریح کی ہوئی ہوتی ہے اور وہ عنید اللہ جب پڑھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو فلاح الزوں پر سرا ایک فقیر نے ایک بات کو بتایا انہوں نے کہا کہ اس پیراگراف کو جب یہ آدمی لکھ رہا تھا تو یہ جیل میں تھا لکھتے ہوئے اور کافی اثر سے بیوی کی جدائی کا کہ ہوئے ہوئے تھے تو اس جگہ پر وہ گھر والی کی طرف کشش اور جذبات شبانیاں محسوس کر رہا تھا اس پیراگراف کو لکھتے ہوئے تو لہذا کتاب کے نصراب کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس کتاب سے باطن پر اثر کیا آتا ہے ہم اسٹال پر جو کتاب لاتے ہیں تو اس کتاب کو ہم نے آشف صاحب کو اسی لیے اسٹال سے لدا کیا کہ وہ اپنی مرضی کی کتاب لا کر رکھتا تھا رانی سفیر صاحب اس کو سٹارس کا اجازت کیا کہ وہ اپنی مرضی سے لا کر رکھتا تھا اور وہ صاحب کو پتہ ہے کہ اس کال پر جو کتاب آتی ہے تو اس سے پہلے اس کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے اور منظور ہوتی ہے پھر لائی جاتی وہ امداد صاحب ایک کتاب لے کر آ تھے خدا کی تاریخ کسی مگر دانشور کے لکھی ہوئی تھی اس طور پر اس نے کہا خدا تعالیٰ کا ماننا بھی ہے ایک فلسفے کا نظریہ ہے جو کیسے پیدا ہوا اور کیسے چلا اور دیکھیے تو مزاج صاحب نے کہا کہ اسٹال پر رکھنے کے لیے کتاب جو ہے وہ کتاب کو اگر آپ میرے لیے لاتے ہیں الادا اس کو میں پڑھتا ہوں اس کو اس کا اندازہ لگاتے ہیں پھر الادا بات تھی لیکن اسٹال پر رکھنے کے لیے اس کتاب کو لاتے ہیں جس کے اثرات درست ہوں اثرات اس کے خراب نہ ہوں اس کے بعد میں مشورہ ہوتا ہے کتاب لا کرو ساگر صاحب دکھاتا ہے پہلے پھر رکھتے ہیں اس کو جو آدمی خدمت پر کھڑے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے انتظامی ساتھی مشورہ کر... پوچھتے ہیں پوچھتے مشورہ کرتے ہیں ہر ایک آدمی خدمت پر بھی نہیں کھڑا جاتے رہے ہیں اپنی جہاں جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں پر سلسلے کی فضا بنائیں تعارف کرائیں ایک تو آپ سلسلے کے تعارف کرائیں گے آپ خود محفوظ ہوں گے آپ کے گرد اپنی فضا بنے گی اور دوسرا یہ کہ بات پھیلے گی جہاں تک آپ کے سے بات پھیلے گی وہاں تک آپ کو اجر سواد ملتا رہے گا ٹھیک ہے جی عظمر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ تھے تو میں ساتھی سے کہا کرتا تھا کہ اللہ کے بندوں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین ہزار نصیب فرمائے ہیں صرف آدمی کو لا کر وہاں بٹھائے اس کا کام بنتا ہے ایک مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے روزانہ بیٹھتے ہیں تکلیف اٹھا کر بیماریوں کے ساتھ تو ایک جہاں لایا کرے لوگوں کو یہ ہے کہ ہمارے جمعے کے ہمارے صرف ایک ہی عمل ہوتا ہے جمعہ کی تصویر کرنا ایک اکیس میں لایا کریں اور ایک جو ہے تو بہت بڑا دورہ اللہ تبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تبلیغ کا تھا فرمایا ہوا ہے اس میں اجن بلان صاحب خود بھی جاتے آتے تھے وہ ایک اکیس میں لوگوں کو پہنچایا کریں تو اس میں آپ صرف رہنمائی کر دیں گے آدمی کی اور آدمی کو اگر بہت فائدہ ہو جائے گا اس کو ترقی ہو جائے گی تو اس میں یعنی خیر <تصفح> کی جگہ تک رہنمائی کر دینا آدمی کی آگے خود چلتے ہیں آج بڑھتے آگے آپ کا مفت قدر ہو رہا ہے سلزے کی فضا بنائے جہاں پر بھی ہوں غازی احمد صاحب نے لکھا ہے کہ رشم خان اس نے کہا میں چھڑی جماعتیں پڑھتا تھا میرے ساتھ ایک رشم خان طالب علم تھا اس نے اسلام کیا ہے کوئی کتاب سی لا کر مجھے دے دی کہتے کرشن لال میرا نام تھا اس کتاب کو میں نے پڑھا اور پڑھتے ہیں مسلمانوں سبا. اس کی کتاب ہے مینز اللہ مینز المات کتاب ہے اس کی اس صدی میں جو مارکت الارا کتابیں آئی ہیں ان میں سیکیئ کتاب ہے اس کو ساتھی لے کر پڑھیں کتنی ناپید ہے کہ جوں چھپتی ہے چھپتے ہی مارکت سے ناپید ہو جاتی ہے بیس ایڈیشن اس کے شائع ہوئے گئے ہیں آپ کے پاس ایسا سر پاس صاحب کے جی لائبریری میں نہیں ہے نا آپ کی لائبریری دس جلدی ہونی چاہیے نا اچھا جی میرا ضلع نور نام ہے کرشن لال سے رازی اب تک اس کا نام ہے اس وجہ سے ہے آگ بڑھ ہے اس وجہ کتاب لا کر سمجھ اور بس تو پڑھی مولانا بدلہ سونی صاحب کہتے ہیں کتاب لا کر آدمی نے مجھے پکڑائی پڑھی میں نے بس گیا مسلمان ہوں اس دن ہمارا تربیت سال کے آخری سبوں پر مضمون آیا ایک مریند نسانی نے رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ میں مراقبوں کی مجھے ترتیب سکھائے تو اس کے جواب میں آپ نے لکھا ہے کہ ذکر مال فکر تذکیر بل اور تذکیر بالکتاب یہ زیادہ عام ہے مراقبات سے کتاب ایک بہت بڑا ہتھیار اور آلہ ہے وہ آپ نے آدمی تک پہنچایا پڑے لیکن آدمی تک پہنچایا اس نے لیا عام طور پر آج کے لوگ کتاب کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور لوگ وقت کا لٹریچر لا کے اس کے ہاتھ سے پکڑا دیتے ہیں اس نے جو پڑا وہ شخصیت وہی بن گئی ہمارے گاؤں سے وہ ایک بڑا کلاس پھیلا تھا یونین کونسل کا چیئرمین تھا وہ پشاور میں کبھی آتا ہے نیشنل عوامی پارٹی میں ہے ان کے جلسے میں آیا کرتا ہے جلسہ تو ان کا کیا کرتا ہے رات گزارنے کے لیے میرے پاس آیا, آیا کرتا ہے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ رات ہمارے پاس گزارے تو کچھ نہ کوئی اس کے سامنے دین رکشا آ جاتا ہے بعض وقت پارٹیوں میں کام کرتے ہوئے آدمی کو کتنی فکر حاصل ہو جاتی ہے کہ ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے اگر آدمی سیکولرزم کو وہ تو نظریہ کے لے, لے تو ایمان تو ختم ہو گیا موسی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ قائد اعظم محدود جناح کے ساتھ جو میری بات ہوئی ہے جس بات کے ہم تھانویں سلسلے والے جب مسلم لیگ کو پاکستان کی حاصل کرنے کی سیاست کے لیے منظور کر رہے تھے تو کہتے ہیں قائد اعظم عمد النا کے ساتھ میری باس اس قدر اعظم پر ہوئی ہے. کیونکہ وہ ان کا خیال تھا کہ ریاست کا کوئی ریاستی مذہب نہیں ہوتا اور ان کا خیال تھا کہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام اسلام ریاستی مذہب نہیں ہے ایک حکومت پر امن بنا دی جائے جس میں ہر ایک آدمی اپنے مذہبی آزادی پر عمل کرے کہنا ایک آدمی محمد علی اناز صاحب بہت اکپراسٹ آدمی تھے اور مائر وکیل تھے دلائل سے بات مانتے تھے اور دلائل سے بات منواتے تھے کہ جب دلائل ہوئی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا تھا ہمارے صاحب آپ کی بات سے تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اسلام میں تو اسلام ہے تو وہ ریاستی مذہب ہے تو وہ آدمی آیا ہوا تھا اس نے زبردست شیوں کی وکالت کی عظیم خان آپ دڑ بنگ ہیں شیوں کی وکالت کی چونکہ ہمارے گاؤں کا اس کو پہچانتا ہے تو میں نے پوچھا اس کو کسی نے تفسیر بھیجی ہے شیوں نے مفت وہ اس نے پڑھی اور بس اس کے شخصیت نظریہ وہی ہوگی پھر اس نے بڑے بڑے مضمین اس میں سے ہوتے ہیں مضمون کو بولا بولا تو, تو ایک ایک دو جملے کا جواب تھا اس کا کیوں کہ ہاک ہے اور باطل باطل ہے وہ باطل اپنے سیر کو جمع کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے یعنی وہ ٹک ٹک کر رہا ہوتا ہے چھوٹی سی تھوڑی سی لے کر ایک تولے والی تھوڑی کو مار کر ٹک ٹک کر رہا کر رہا ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے اور سندان پر چڑھا کر جو لوہار اس پر ایک مارتا ہے کچھ بھی نہیں رہتا ہے اس کا محاورہ ہے کہ نہیں ہے ہمارے علاقے کینکوں میں اس کا مہاورا ہے, کا ہے؟ جی؟ جی؟ اردو میں ہے نا سو سنار کی ایک لوہار کی ایک اس زبان ہے بڑا وہ ردمت محاورہ ہے اس میں کہ سنار دی ٹک ٹک سنار دی ٹک ٹک لوار دی لوہ ہاں جی اسرائی میں بھی ہے یہ ملتان صاحب اس کو ایکسٹھ ایکسٹھ سال ختم کر کے چھوڑ دیتی ہے کچھ بھی نہیں رہتا وہ قرال باق کی عائد کہہ رہی ہے کہ وہ کیسے آئے تھے کہ فیت بہ ہو فیضا اس پر شاید کو جی یہ لوار کی ایک سٹس میں بیان ہوئی ہوئی ہے بل نقد باتل اٹھا حق کو اور دے اس کو باطل کے سر پر یہاں تک اس کا بیجا نکل جائے بیجا نکل جانا ایک محاورہ ہے کہ جب ایسی ضرب ہو کہ سر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مگز اس میں سے نکل کر بہ رہا ہوں اس کو کہتے کتنے بھیجا نکالنا فیصد بہ فیضا ہوا ذاہ یہاں تک اس کا بھیجا نکل گیا اور یہ جو ہے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو یہ لوہار کی ایک سٹ ہے <تصفح> وہ دلائل برخدار یہ میں نے کہا بھائی یہ بہت کمزور بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کسی کو سمجھ آئے نہیں اس نے کہا کیا کہ مجھے کوئی تفسیر بھیجا تاکہ میں اس کو پڑھوں میں نے کہا انشاءاللہ شاء بھیجیں گے جی آپ کو تفسیر تفصیل گے درو صرف پڑھیں, پڑھیں گے وہ تیسری نات پڑھائیں گے ندیم صاحب سے پھر ذکر کریں گے انشاءاللہ شاء ندیم صاحب آگے ہو جی ماشاء اللہ بیٹھیں گے پڑھے ساتھی جلد سلام اور تیسری آدم سسٹی والی باقی رہی ہے شب اسرا تو چاہیں تو ہر شب ہو مسانے شب اسرا قدم عرش بری ہے تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے دربان بھی جبریل لمی ہے اس در کا تو دربان بھی جبری لمی کا شرف دے اے شا ہمن اب تو زیارت کا شرف دے میری بےتاب جبھی کت ن ہسی ہے آزم تیرا انداز طلب کت نسی کہیں ہے ہے مگر ارے سنسی ہے پتا ہے بات بال میں سر جب آپ ایسا مرنا ہی اور ایسا جینا چا رخ سارے محمد کا پسینہ جانے مجھ کو رخ سارے محمد کا پسینہ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 مد حب مدینہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشمبینا